یادی مو نوار کم کافی کفرف لی امری وحلسانی اللہ مربنا الشدنا ویزنا من, من شروع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 سور شف کے مطالعے پر ہماری یہ آخری نشست ہے اس لیے کہ یہ آخری آیت ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے انشاءاللہ اس نشست میں ہم اس کا مطالعہ مکمل کر لیں گے اگرچہ یہ ایک ہی آیت ہے لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا اپنے حجم کے اعتبار سے یہ کئی آیات کے مجموعے کے برابر ہے چنانچہ میرے اپنے مصف میں پہلی چار آیات اس صورۂ مبارکہ کی جتنی سطور میں آئی ہیں اتنی ہی سطور میں یہ آخری ایک آیت آئی ہے یہ آیت ایک اعتبار سے جو مضمون دوسرے رکوع میں چل رہا تھا اور پچھلی چار آیات میں جو وارد ہوا ہے جس کا مطالعہ ہم پچھلی دو نشستوں میں کر چکے ہیں یہ اس کا نقطہ عروج ہے کلائمکس ہے لیکن اضافی طور پر اس میں ایک اور نہایت اہم مسئلہ جو جہاد اور قتال سے متعلق ہے اس کے بارے میں بنیادی ہدایت فراہم کی گئی ہے تو آئیے کہ ہم اس کا لس بلس مطالعہ شروع کریں یادین آ منو کو انصار اللہ اے ایمان کے دعوے دارو اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو اللہ تعالی کی مدد کا یہ تصور جیسا کہ میں نے ابھی ارض کیا در حقیقت ذالکم خیر القم ان کنتم تم کے جو وضاحت ہو رہی تھی یہ اس کا کلائمیکس ہے یہ اس کا نقطہ عروج ہے اس لیے کہ سورہ صف کے دوسرے رقو میں پہلے جہاد کے لیے ایک زبردست کال ہوئی دعوت دی گئی اور اس میں یہ اختیار کیا گیا کہ اہل ایمان کیا تمہیں وہ کاروبار بتایا جائے جو جہنم سے چھٹکارا دلا سکے دردناک عذاب سے نجات دلا سکے اگر تم پھر واقع چاہتے ہو دردناک عذاب سے چھٹکارہ پانا تو پھر تمہیں یہ روش اختیار کرنی ہوگی تو من اللہ و رسول و تجاہد نفی سبیر اللہ ایمان رکھو اللہ پر یا ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے اس کے لیے فرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ حج کی آیت نمبر 15 میں جو اضافی الفاظ آئے تھے سم ملم یر تابو ان نمل مومنون اللزین منو بلّہ و رسول ہی سم ملم در حقیقت اس وفوب کو یا اس اسلوب کے اندر ادا کر دیا گیا و تجاہدنفی سبیل اللہ بموال کون فسکم اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپا اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں زالکم خیر القم ان کن تن یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی علم سے بحرور ہو یہ جو زاد کم خیر لکم ہے اس کی دو تشریحات آ چکی ہیں ایک تو اصل خیر اصل کامیابی زالق الوز العظیم وہ تو ہے آخرت کی کامیابی جس کا منفی پہلو ہے یا لکم لقم ظلم گا تمہیں تمہارے گنا مثبت پہلو ہے وہ یودقی جنات ان تجری انتہا لنہار و مسا کے نقوی جنات یادوں <عَادًا> داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور نہایت پاکیزہ رہائش گاہوں میں کہ جو رہائشی باغات میں واقع ہوں گے تو مغفرت اور جنت یہ ہے کہ جو اصل فوج ہے اصل فلاح ہے اصل کامیابی ہے اور یہی اصل میں مقصود ہونا چاہیے بندے مومن کا اور کسی بھی دینی تحریک کا یہی نصب العین ہونا چاہیے البتہ ایک اور خیر جس کا وعدہ کیا گیا وہ اخرا تو رہا نثر من اللہ و فتح ایک دوسری شے جو تمہیں پسند ہے بہت پسند ہے وہ یہ کہ اب اللہ تعالی کی طرف سے نصرت آیا چاہتی ہے اور کامیابی اور فتح دنیا میں غلبہ یہ تمہارے قدم چوما چاہتا ہے بشیر المومنین اے نبی اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجیے اب اسی کا اگلا کلائمکس ہے کہ جو شخص کی روش اختیار کرتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ کاروبار جو ہے اسے گویا کہ اس کا اصول بناتا ہے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ بیا کا کار امت میں سازم قمارے زندگی مردانہ بازیم آؤ کی سمت کے حالات کو بنانے کی کوشش کریں بہتری کی کوشش کریں اور یہ زندگی کا جو جوا ہے اس کو ذرا مردانگی کے ساتھ جرت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کھیلیں تو یہ زندگی جو ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس طور سے بسر کر لی جائے جس کے لیے تعبیر میں اختیار کیا کرتا ہوں کہ انسان زندگی نہیں گزار رہا ہوتا زندگی انسان کو گزار رہی ہوتی زندگی انسان کو بسر کر رہی ہے اس لیے کہ زندگی برائے زندگی گویا کہ انسان زندگی کو بسر نہیں کر رہا بلکہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہے ایک یہ ہے کہ ایک نسب العین ہے ایک آدرش ہے ایک آئیڈیل ہے ایک نسب العین ہے ایک مقصود و مطلوب ہے اس کے لیے انسان اپنی توانائیاں اپنی صلاحیتیں اپنے اوقات خرچ کر رہا ہوں اور ان تمام نسب العینوں میں سب سے اونچا نصب العین یہ سورہ حج کی جو آخری رکوع کا درس ہے ہمارا اس میں یہ مضمون بڑی تفصیل سے آ چکا ہے وہ ہے منزل ماں کی بریاست یزداں بک منداور ہمت مردانہ اللہ ہی مطلوب و مقصود ہو جائے لا مطلوب لا مقصود لا محبوب اللہ اس مقام پر جو شخص پہنچ جاتا ہے اور اپنی توانائیوں اور قوتوں کا اصل مصرف بناتا ہے اللہ کے دین کا غلبہ اس دنیا میں اور اللہ کی رضا در حقیقت رسب العین کے طور پر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح ان کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے مددگار کی حیثیت دے رہا ہے یہ گویا کہ نقطۂ عروج ہے اس کا خیر کیا ہے کہ اس اتنا اونچا مقام مخلوق خالق کا مددگار قرار پائے۔ مربوب رب کا مددگار قرار پائے۔ وہ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رب ہے ہمارا پروردگار ہے ہمارا پالن ہے لیکن اگر ہم اس کی راہ میں جہاد کریں اور اپنی توانائیوں کو اپنی قوتوں کو اپنی صلاحیتوں کو اس کے دین کے غلبے کے لیے سرو کریں تو گویا کہ وہ ہمیں اپنا مددگار قرار دے رہا ہے. میرے نزدیک یہ بلند ترین مقام ہو سکتا ہے اور ایک اعتبار سے یہ محبوبیت کے مقام سے بلند تر ہے آج ذرا میں اس کا تجزیہ کر کے بتانا چاہتا ہوں اگرچہ اس سے پہلے میں نے ارض کیا تھا کہ یہ بلند ترین مقام ہے انسان کے لیے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جائے ہند اللہ یوحب النظین یوقاتی فی لہی سفن کر نم بنیان اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفے باندھ کر گویا کہ سیشہ پلائی ہوئی دیوار لیکن ذرا تجزیہ کیجیے محبوبیت جو ہے یہ ایک انفیالی کیفیت ہے اور یہاں جو نصرت ہے ناصر مددگار یہ ایک فعالی کیفیت ہے انفعالی کیفیت جو ہے اس سے یقیناً درجے میں بلند ہے یہ فعالی کیفیت انسان اللہ کا مددگار قرار پا رہا ہو میرے نزدیک اس سے اونچا پھر اب اور کوئی مقام نہیں اور یہ تصور قرآن مجید میں دو جگہ اور آیا ہے یہ بات میں نے بارہا عرض کی ہے آج یہ کئی مرتبہ اس کا اعادہ ہوگا کہ اہم مضامین بار بار آتے ہیں اور کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں پرانے حکیم میں چنانچہ اللہ کی مدد اللہ کی مسرت انسان اللہ کا مددگار بن سکتا ہے سورہ حج کی آج نمبر چالیس میں فرمایا اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ سور اناہی عزیز یقین اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں جیسے میں نے اس سے پہلے ارض کیا تھا کہ محبت بھی ایک دو طرفہ عمل ہے اس لیے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت ہے تو یقیناً اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی لو بگیٹس لو تو اگر آپ اللہ سے محبت کرتے تو آپ اللہ کے محبوب بھی ہوں گے اللہ آپ سے محبت کرے گا وہی معاملہ یہاں ہے بلا ین سر اللہ اللہ سے من مدد کرے گا ان کی کہ جو اس کی مدد کرتے ہیں. اور اسی طرح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر سات نے فرمایا ان تنسر اللہ ین سر کم کو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے قدم جما دے گا تو یہ بات بہت اہم ہے کہ بندہ اللہ کا مددگار قرار پائے یہ گویا کے بندترین ترین مقام ہے اس میں بعض ہمارے مفسرین نے کچھ اس پر بحث کی ہے کہ اصل میں یہاں پہ کہنا تو یہ مقصود ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو کون انصار اللہ کونو انصار دین اللہ بنو اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے مددگار تو بطور وضاحت یہ بات صحیح ہے لیکن یہ کہ اگر قرآن مجید نے یہ اسلوب اختیار کیا کونو انصار دین اللہ نے کہا اللہ کے دین کے مددگار بنو یہ نہیں کہا کونو انصار اللہ اللہ کے مددگار بنو تو یقیناً الفاظ کے اس انتخاب میں حکمت ہے اور اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ یہ بلند ترین مقام ہو سکتا ہے بندے کے لیے کہ وہ اپنے آقا کا مددگار قرار پائے مخلوق کے لیے کہ وہ اپنے خالق کے مددگار قرار پائے مرموب کے لیے کہ وہ اپنے رب کا مددگار قرار پائے گویا کہ اب اس سے اونچا مقابل کوئی نہیں تو یہ ہے وہ ذالکم خیر القم الکن تم یہ گویا کہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے اس کو ہم دنیاوی اعتبار سے بھی درہ ایک مثال سے سمجھ لیں اگر کہیں کسی بادشاہ کی حکومت کا تختہ الٹ جاتا تھا وہ بغاوت ہو جاتی تھی تو پھر جو بادشاہ کے وفادار ہوتے تھے اس بغاوت کو فروغ کرنے میں اگر وہ اپنا تن من دھن لگاتے تھے اپنی جانیں کھپاتے تھے تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس بادشاہ کی نگاہ میں جو قدر و منزلت ان کی ہوتی تھی وہ اور کسی کی نہیں ہوتی اس لیے کہ بغاوت کو فروغ کیا انہوں نے یا تختہ جو الٹا جا چکا تھا اسے دوبارہ اس حکومت کو قائم کیا یا اشتکاب بخشا اس ہندوستان کی تاریخ میں جو واقعہ ہوا تھا شیر شاہ سوری نے جب ہمایوں کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے تو پھر شہنشاہ تہماسٹ سے جو مدد لے کر وہ آیا ہے اس مدد کا جو بھی اس کے نگاہ میں پھر جو اس کی وقت تھی اس کا جو مقام تھا اس لیے کہ پھر ان کی تہماسٹ کی فوجوں کی مدد سے اسے اپنا تخت دوبارہ ملا ہے یہی وجہ ہے کہ اسی وقت سے در حقیقت شیعیت نے برعظیم پاک و ہند میں قدم جمائے ورنہ اسلام اس سے پہلے آ چکا تھا یہاں تین سو چار سو بلکہ پانچ سو برس ہو چکے تھے اسلام کو آئے ہوئے برعظیم پاک و ہند میں شیعیت کا وجود یہاں نہیں تھا شہیت جو آئی ہے بر عظیم پاک و ہند میں تو وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمایوں مدد لے کر آیا ہے ایران سے شہنشاہ تہماست کی فوجیں لے کر آیا قضل باش یہاں ہمارے یہاں لاہور میں بھی جو ایک فیملی ہے جاگیرداروں کی قضل باش فیملی ہے قضل باش وہ لوگ ہیں کہ جو ہمایوں کی مدد کے لیے آئے تھے ایران سے اب ظاہر بات ہے ان میں سے ہر ایک کو بڑی بڑی جاگیریں دی گئی ان کو پھر جو منصب اٹا ہوئے تو دنیاوی اعتبار سے بھی سمجھئے کہ یہ معاملہ کسی بادشاہ کے تختے کے لڑ جانے کے بعد حکومت کا پھر اگر کوئی ریسٹور کرتا ہے اس کے لیے وہ تخت حکومت تو اب اس کی نگاہ میں اس سے بڑا اس کا موصل اور کوئی نہیں یہی معاملہ یہاں ہے یہ کائنات اللہ کی ہے اللہ اس کا بلا شرکت غیرے واحد حاکم الال حکم اسی کے لیے حکم ہے الہ الامر اسی کے لیے امر ہے یہی ہے نہل الملک بادشاہی اسی کے لیے ہے لا نے فی حکم ہی احدا، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک کرنے کو تیار دے. لیکن جب زمین میں بغاوت ہو جاتی ہے کسی اور نے اپنے بادشاہت کا تختہ جما لیا ہے تخت یہاں بچھا لیا ہے مساد جما لی ہے چاہے وہ کوئی فرد ہو یا کوئی قوم ہو تو یہ گویا کہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف ظہر الفساد و فلبر ری یہ تو اللہ کے خلاف بغاوت ہے اس بغاوت کو فروغ کر کے اور اللہ کی حکومت کو دوبارہ قائم کرنا اسی لیے بات فرمائی گئی ہے جو قتال کا جب سلسلہ شروع ہو گیا ہے غزب بدل کے ساتھ تو سورہ انفال میں پھر یہ الفاظ وارد ہو گئے کہ اے مسلمانوں اب جب یہ قطال فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو جان لو کہ اب یہ جاری رہے گا قاتلوہم الوحم لا تالا تکون فتن و یقون دین و کل رحول اب یہ قتال جاری رہے گا ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنا فساد بغاوت فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے اسی کی حکومت اسی کا تخت حکومت یہاں دوبارہ جو ہے قائم ہو جائے اسی کا قانون نافذ ہو جائے اسی کی مرضی جو ہے اس کے مطابق پورا انسانی زندگی کا نظام جو ہے استوار ہو جائے تو یہ ہے یا منو کو انسار اللہ اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو کما قال سب بن مریم الحواری من انصاری اللہ قال یو <الحواریون> نحن و انصار اللہ جیسے کہ کہا تھا مریم کے بیٹے اڑی سال ہیں ارے مسلط اپنے حواریوں سے اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا من انصاری کون <علاللہ> ہے میرا مددگار کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف اللہ کے راستے میں قال الحواریون نحن انصار نو اللہ تو کہا حواریین نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار یہ جو ٹکڑا ہے سائے مبارکہ کا اس میں سب سے پہلے لفظ حواری کو سمجھ لیجئے یہ ہا وا اور راہ کا جو مادہ ہے اس کے اگرچہ اور بھی استعمالات ہیں لیکن اس میں سفید رنگ کا مفہوم بھی موجود ہے سفیدی اسی حوالے سے ہوران جنت کو ہور کیوں کہا گیا ہے ان کے لیے ایک لفظ تو آتا ہے ہورن عین بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ جو بھی اہل جنت کو پھر جو وہاں پہ ہزواج عطا کرے گا تین بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہور گوری رنگت والیاں اس سے جو لفظ آتا ہے پھر یہ دھوبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ کپڑوں کو دھو دھو کر سفید کر دیتے ہیں ان میں بیل کچیل جو ہے جس کی وجہ سے وہ بے رنگ ہو گئے ہوتے ہیں سب سے پاک کر کے اور اس کی سفیدی کو نمایاں کر دیتے ہیں اسی طریقے سے وہ جو خالص میدے کی بنی ہوئی روٹی ہوتی ہے سفید اسے القد الحموار کہتے ہیں بالکل سفید روٹی اس سے ایک تو مفہوم یہ نکالا گیا ہے کہ حواریین یہ میں یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر اس لیے اس کا اطلاق ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام مایوس ہو گئے تھے اپنی قوم یعنی یہود بنی اسرائیل کے شورفا اور خاص طور پر علما ان کے جو فریسی تھے اور ان کے جو فقہات تھے ان سے مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ میری بات ماننے والے نہیں ہیں بلکہ میری مخالفت پر قبر بستہ ہو گئے تو انہوں نے آبادی سے باہر جا کر خاص طور پر گلیلی جھیل جو ہے اس کے پاس جا کر وہاں دھوبی تھے جو کپڑے دھو رہے تھے اور وہ مچھرے تھے کہ جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے ان سے پھر خطاب کیا ان تک اپنا پیغام پہنچایا تو ان میں سے انہیں خواری ملے کچھ دھوبیوں میں سے جن کا پیشہ تھا کپڑے دھونا اور کپڑوں کو صاف کرنا اور کچھ مچھروں میں سے چنانچے مچھروں سے خطاب میں تو بڑے پیارے الفاظ حضرت عیسیٰ نے فرمائے تھے کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں آؤ کے میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھاؤں یعنی یہ کہ یہ دعوت حق جو ہے اس کا ہدف ہوتے انسان انسانوں کو بدلنا انسانوں کے ذہن کو تبدیل کرنا ان کے عقائد کو بدلنا تو یہ گویا کہ ایک طرح سے جو دائی ہوتا ہے میں تو اس کے لیے ایک لفظ اور استعمال کیا کرتا ہوں کہ وہ سائی ہوتا ہے جیسے سائل جو ہے ہر ایک کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے جھولی پسارتا ہے کہ میری جھولی میں کچھ ڈال دو اسی طریقے سے دائی جو ہے وہ بھی ہر شخص سے گویا کے سائل ہوتا ہے کہ میری مدد کرو میرے ساتھ تعبل کرو میرا ساتھ دو میرے دستوں بازو بنو تو اسی طریقے سے وہ انسانوں کو گویا کے ایک طریقے سے انسانوں کا شکاری ہوتا ہے وہ انسانوں کو شکار کر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بچھیرا جو ہے ایک ایک مچھلی پکڑ کر اور وہ اپنے جو بھی کوئی اس کا جگہ ہے جہاں وہ رکھ رہا ہے اس میں ڈالتا ہے اسی طریقے سے ہر دائی جو ہے ایک ایک انسان کو وہ اپنے دام دعوت کے اندر لے کر پھر یہ کہ اپنا ساتھی بناتا ہے اپنی جمیت کا اور اپنی وہ بھی جو تنظیم اور جماعت ہے اس کے اندر اس کو شامل کرتا ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ لفظ در حقیقت اس لیے شروع ہوا کہ حضرت عیسیٰ کے جو انتہائی قریبی ساتھی تھے ان میں سے کچھ دھوبی بھی تھے پیشے کے اعتبار سے تو یہ لفظ جو ہے وہاں استعمال ہو گیا لیکن اس کے کچھ اور معنی بھی لیے گئے ہیں کہ جیسے سفید رنگت میں کوئی سیاہی نہیں ہوتی کوئی میل نہیں ہوتا ایسے ہی جو لوگ نہایت مخلص ہو جائیں کسی کے ساتھی جس کو قرآن مجید میں سورہ حامی مسئدہ کی آیات پر ہمارا مشتمل ہے درس جو پہلے حصے ہی کا آخری درس ہے اس میں آیا ولی حمین نہایت گرم جوش ساتھی تو نہایت مخلص جس کے اندر کہیں کوئی کھوٹ نہ ہو کوئی میل نہ ہو ہر اعتبار سے یکسو ہو کر جو ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گویا کہ بالکل سفید جیسے کپڑا ہو اس کی کہیں میل نہ ہو اسی طریقے سے ان کے دل میں ان کی رفاقت میں ان کے ساتھ میں ان کا جو بھی عہد وفا ہے اس میں کہیں کوئی میل اور کوئی ملاوٹ نہ رہ گئی اور ایک اور اس کا وفو یہ بھی ہے کہ یہی ہماری مسیح ہے پھر جنہوں نے کہ لوگوں کا تذکیہ نفس کیا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے رف سماوی کے بعد یہ بعد میں میں تذکرہ کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ دعوت دین اور استقامت جو ہے اس میں اس کے ضمن میں بڑی عظیم داستانیں ہیں جو رقم کی ہیں نے مسیح علیہ و سلام ان کا صبر ثباب استقامت اور انہوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں اور پھر جس طریقے سے کہ لوگوں کا تسکیہ کیا ہے تو گویا کہ وہ بھی دھو دھو کر انسانوں کو سفید کر رہے تھے کہ جیسے کہ دھوبی کپڑے کو دھوتا ہے اور اس میں سے میل کو چیل نکال دیتا ہے یہ لفظ ہے در حقیقت اس لفظ کو حضور نے بھی استعمال فرمایا ہے اپنے صحابہ میں سے خاص طور پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ول کل نبی و حوال زبیر ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے میرا حواری زبیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے ماں باس اللہ من نبی امت ان کا لہو من, من امت ہی اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی کسی امت میں نہیں مبعوث کیا مگر یہ کہ اس امت میں سے اس کے کچھ نہ کچھ حواری اور اصحاب ہوتے تھے یا خزون اب سنت ہی و یقون نب جو اس کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے سما انا تخلف بمباد خلوف پھر ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ ان حواریین اور اصحاب کے گزر جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ آتے رہے ان امتوں میں ہر نبی کی امت میں یقول نہ مالا میں یفلو نہ مالا مرون کہ جو کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا یہ حدیث خاص طور پہ میں اس لیے بھی سنا رہا ہوں کہ اس میں بھی وہی الفاظ آئے جو سورہ صف کی جو دوسری آیت میں آئے ہیں کہ یا یوہن نذیر آ لما لیما تقولون مالا تم بعد میں جو ناخلف لوگ آ جاتے ہیں امت میں نام لیوا تو ہوتے ہیں رسول کے اور امتی ہونے پر فخر بھی کرتے ہیں لیکن یقولون نہ مالا یلون یلون مالا یوں مرون یہ ان کے امراض ہے کہ پھر جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوا فمن جاد ہوں بے د ہی جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہے ممن جاہد ہوں بے نسان ہی اور جو ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے گا زبان سے وہ مومن ہے ممن جاہد ہوں بے ہی اور جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنے دل سے وہ مومن ہے وَلَيْسَ لاز ذَلِكَ المان حبت و خردل اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر ہو گئی یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے بہرحال یہ حوالی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعداد تو آتی ہے کہ کل آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد تین سو سے تین سو تیس, سو تیس سو تین سو کے لگ بھگ تھی